بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کو ندا کی جائے گی کہ ضرور تم سے اللہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے جیسی تم آج اپنجان جان سے بیزار ہو جبکہ تم آمان کی طرف بلائے جاتے تو تم کفر کرتے